لی اللہ تعالی نے پھر تیسری طلاق کا ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا یہ تیسری طلاق اب آئیے انت اللہ کہا اور اگر اس نے طلاق دے دی اب تیسری طلاق آ گئی نا تین طلاقوں کے بعد اب تعلقات بالکل ختم ہو گئے اس سے زیادہ شدید چیز پھر ایک ہی رہ جاتی ہے اور وہ لعان ہے کہ وہ تو کبھی بھی میاں بیوی نہیں بن سکتے اور اس کا حکم اٹھارہویں پارے میں اللہ نے بیان کیا اور وہ یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی پر الزام لگائے کہ اس نے ایسی بری حرکت کی ہے اور بیوی انکار کر دے کہ میں نے ایسے نہیں کیا تو پانچ قسمیں یہ کھائے اور پانچ قسمیں وہ کھائے جو ہی انہوں نے قسمیں کھائیں بس طلاق سے بھی تین طلاق سے بھی آگے کا درجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا اب تو قیامت تک یہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے وہ لیان اس سے بھی بدتر چیز ہے۔ تو یہ تین طلاقیں یہ تیسری طلاق بھی کہاں جا کر آئی ہے کل آپ نے گنے نا درجے نو جگہ پر شریعت اسے لے کے آئی ہے کہ اگر تم اتنا ہی تنگ آ گئے ہو تو نویں مقام پر جا کر کہا ہے کہ پھر یہ بات ہے انت اللہ کہا اور اگر وہ اسے طلاق دے دے یہ طلاق ہے تیسری فلا لہو تو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے اس کے بعد جن غیرہو یہاں تک کہ وہ عورت نکاح کر لے کسی اور آدمی سے کسی اور جگہ نکاح کر لے یہ تنقیہ کا لفظ جو ہے اچھا پہلے تو یہ بات ہے کہ تین طلاقیں اور تین طلاقیں بھیا وقت دینے سے نافذ ہو جاتی حدیث میں بھی آیا ہے آج ر صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مرتبہ یہ کیا ہے جو مغالتا شروع ہوا ہے وہ صرف اتنی بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس قانون کو سرکاری طور پر اس بات کو نافذ فرما دیا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو کچھ خود کہا مسلم کی روایت میں آتا ہے امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ سچ بولتے تھے اور ابو وہ وکر رضی اللہ ان کے زمانے میں بھی سچ بولتے ہیں اور ہمارے دور میں اب یہ تین طلاقیں دے کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری تو نیت ایک کی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی کہتا تھا اور وکر رضی اللہ ان کے دور میں کہتا تھا کہ میں نے کہہ دیے تین طلاقیں لیکن میری نیت ایک کی تھی تو ہم اسے ایک ہی مانتے تھے اور اب وہ سچائی نہیں رہی اور مجھے پتہ ہے یہ تین ہی دے کے آتے ہیں اور آ کر یہاں جھوٹ بولتے ہیں تو تم لوگ فیصلہ کرو کیا ہونا چاہیے تو سارے صحابہ رضی اللہ علوم کی موجودگی میں سب نے فیصلہ کیا کہ تین طلاقیں تین ہی ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین کو بھی تین قرار دیا ہے اور ایک تین کو ایک اس وقت قرار دیا تھا جب کوئی کہتا تھا کہ میری نیت ایسی نہیں تھی یہ بڑا نازک مسئلہ اسی لیے اب بھی اب بھی اگر کوئی آدمی حقیقتن یہ سمجھتا ہے کہ میں نے تین طلاقیں دی ہیں لیکن میری نیت ایک ہی کی تھی مجھے پتا نہیں تھا اس مسئلے کا ہمارے پاس آئے گا تو ہم تو یہی فتوا دیں گے کہ بھی تین ہوئی اور اللہ کے اور اس کے درمیان جو بات اگر وہ سچا ہے اللہ بھی اسے جانتا ہے اور وہ اپنی نیت کو جانتا ہے تو وہاں ایک ہی ہوگی لیکن اس فتوے کو کوئی دیتا بھی نہیں لکھتا بھی نہیں کیونکہ ہمیں کیا معلوم اس کی نیت اندر سے کیا ہے جھوٹ بولنے والے تھوڑے کئی ایک چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے اور بندے کے درمیان ہوتی ہیں اور فتوے میں نہیں ہوتی اور کئی چیزیں ایسی ہیں جو اللہ اور بندے کے درمیان نہیں ہوتی اور فتوے میں ہو جاتی دو آدمی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رضی اللہ نن غالباً حضرت سعد رضی اللہ نو دوسرے یہودی اور زمین کے ایک پلاٹ پہ جھگڑا تھا تو حضرت سعد رضی اللہ نے اللہ کے یہ میری زمین ہے آپ نے فرمایا تمہارے پاس کوئی گواہ ان کا گواہ تو نہیں یہودیوں سے پوچھا ان کا ہاں گواہ ہیں تو حضرت سعد رضی اللہ عن کہا اللہ کے یہ جھوٹ بولیں گے اور میری زمین لے لیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ ساد فیصلہ تو گواہی کی بنیاد پہ ہے. اگر جھوٹ بول کے مجھ سے لیں گے تو جہنم کا ایک ٹکڑا لے لیں گے کیونکہ شریعت یہ بتاتی ہے کہ زندگی صرف موت تک ہی نہیں ہے اگلا بھی ایک جہان ہے اب جو تم آ گئے ہو تو یہ تمہارا سفر اب شروع ہوا بھائے ہوا ہے ہوا ہوا ہے حتیٰ کہ جنت کے جہنم کے دروازے تک یہ تمہارا سفر اب رہے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ لوگ میرے پاس آتے ہیں اور ایک آدمی زیادہ چرف زبان ہوتا ہے زیادہ اچھی طرح بول سکتا ہے تو وہ اپنے بھائی کا حق مار لیتا ہے اور میں گواہوں کی بنیاد پہ فیصلہ کر لیتا ہوں اور اللہ کی قسم جو اس طرح سے مجھ سے کچھ لے جائے گا وہ جہنم کی آگ لے کے جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گواہوں کی بنیاد پہ فیصلہ ہو جائے گا وہ چیز حقیقت میں تو اس کی نہیں ہوگئی نا کیونکہ اللہ تو جانتا ہے کہ اس کی نہیں ہے تو یہ چیز ہے جو اللہ کے اور بندے کے درمیان ہے وہ زمین اس کی نہیں ہوئی گواہوں نے گواہی دی ہو گئی اس لیے کہ عدالت تو ظاہر کے حالات کو دیکھتی اور اس کے بالکل برعکس بھی ہو جاتا ہے کہ عدالت اس چیز کو کہتی ہے نہیں جیسے یہ تین تلاک ہی ہیں اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں نے ایک ہی دی ہے اللہ کی قسم میری نیت گئی تھی وہ جانے اور اللہ جانے ہم تو یہی فتوا دیں گے کہ بھائی تم نے تین دی تھی تین ہو گئی تم جتنی بھی قسمیں اٹھاتے ہو تمہاری طرح کے اور بیسوں جھوٹ بولنے والی بھی تو اس عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ طے کروا دیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں جتنے بھی مسئلے جن پہ اس پہ عمر رضی اللہ عنہ نے اجماع کروا دیا تھا پوری امت کا اور صحابہ کرام رضی اللہ عن کا اب تک امت اس سے نہیں ہٹی یہ یاد رکھنا چاروں چاروں اس کے پابند ہو گئے ہیں جس کے سامنے بھی یہ بات آئی امام ابو حنیفہ شاقی مالک احمد رحم اللہ کے عمر رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں یہ فیصلہ ہوا ہے سارے صحابہ رضی اللہ عنہ موجود تھے کسی نے کچھ نہیں کہا انہوں نے کہا بس فتوی یہی ہے مسئلہ یہی ہے اس کے خلاف جتنی روایاتیں ہم اس کے مطابق فتوی نہیں دیں گے حز عمر رضی اللہ انہوں نے جن فیصلوں پہ امت کو متفق کر دیا تھا ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی تھا تراوی کا سب کی موجودگی میں ہسط عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ بیس رکتیں اور یہ تیئیس رکتیں پڑھائیں گے اور بیس رکتے یہ پڑھائیں گے اور تین فطر میں پڑھاؤں گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس فیصلے کو چاروں آئما نے مانا ہے اس کی مالکی شافری ہمبلی اور ہنفی یہ چاروں ہمیشہ فتوا دیتے رہے ہیں بیس رکتوں پہ کسی نے یہ نہیں کہا کہ آٹھ اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سارے صحابہ رضی اللہ ان کی موجودگی میں یہ فتوا دیا ہے. ہوتے اس وقت کوئی اعتراض کرتا نا کوئی صحافی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا اختلاف کی مثال دیتے ہیں کہ فوج جو علاقے فتح کرتی ہے یہ کس کے ہیں شام جب پتا ہوا ہے تو اس کے بعد یہ مسئلہ اٹھا فوج والوں نے کہا آپ ہمیں دیں زمینیں ہم نے فتح کی ہیں حضرت عمر رضی اللہ نے کہا میں فوج کو ہرگز زمینیں نہیں دے سکتا اور ارشاد فرمایا کہ اگر زمینیں ساری تمہارے ہاں چلی گئیں تو یہ جو عام رعایا ہے جس کو میں مسائل حل کرنے ہیں اور جس کے لیے پل بنانے ہیں سڑکیں بنانی ہے ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرنا ہے یہ پیسے کہاں سے آئیں گے بڑی لمبی بحث ہوئی کتاب الخراج میں امام ابو یوسف رحمت اللہ نے سب کچھ لکھا خلاصہ اس کا مختصر یہ ہے کہ اس عمر رضی اللہ نہیں مانے اور پھر ایک دن انہوں نے لوگوں کو جمع کیا اور ان کا مجھے مشورہ دو اور تین آدمی اس عمر رضی اللہ کے شدید مخالف تھے اس مسئلے میں ایسے تھوڑے ہی تھا کہ روب اور دبدبے سے کوئی حکم ہو جاتا تھا لوگ آزادی سے بات کرتے تھے انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے آپ کی بات حضرت عمر رضی اللہ نے ایک دن لوگوں کو جمع کیا پھر مختلف اجلاس ان کے ہوتے رہے اور کہا میں کل نماز پڑھا رہا تھا تو مجھے یاد آیا کہ اللہ نے قرآن میں یہ کہا ہے یہ آیت میری دلیل میں پارے کی ایک آیت سے انہوں نے استدلال کیا اور انہوں نے اس کے بعد کہا کہ اگر فوج میں زمینیں تقسیم ہونا شروع ہو جائیں گی مفتوحا علاقے فتح کیے ہوئے تو تمہاری نیتیں خراب ہو جائیں گی اللہ کے لیے جہاد نہیں کرو گے زمین کے لیے کرو گے اور پھر اس کے بعد انہوں نے دلائل دیے تو تین آدمی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے شدید مخالف تھے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ تھے اور ایک حسط بلال رضی اللہ عنہ تھے ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ تھے باقی تو مان گئے حستے بلال رضی اللہ عنہ نہیں مانے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا نہیں زمینیں ہماری اور جب سب مان گئے اور ہستے بلال رضی اللہ عنہ کہتے رہے یہ چیزیں محفوظ ہیں یہ دلیل ہے اس کی کہ حضرت عمر رضی اللہ کوئی ٹھونسے تھوڑے ہی فیصلے میں مشورہ کرتے تھے کہ بھئی تو اس عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا انہوں نے کہا اللہ من بلال اللہ اس بلال سے میری جان چھڑا دے تو است بلال رضی اللہ عنہ چلے گئے شام اور ان کا انتقال ہو گیا تو لوگ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا تھا کہ امیر المومنین اگر حاکم میں عادل ہو تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دعا بلال کو لگ گئی لوگ یہ کہتے تھے لیکن اس فیصلے میں حضرت عمر رضی اللہ نے جو فیصلہ کیا چاروں عما میں سے کوئی نہیں ہٹ سکا تراوی کے مسئلے میں اب تک حرمین شریفین میں بیس ہی پڑھتے ہیں. اس لیے کہ ہمبلیوں کا مسئلہ کیا ہی تین طلاق کے مسئلے میں کہ تینوں طلاقیں ایک ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی حضرت عمر رضی اللہ نے جب اس فیصلے کو نافذ فرما دیا کہ تین طلاقیں ایک ہی نہیں ہوتی بلکہ تین طلاقیں تین ہی ہوتی ہیں تو اب تک اس پہ اجماع چلا رہا ہے حتیٰ کے شاہ فہد نے جو بہت مشہور ہیں سعودی کہ یہ لوگ حدیث پہ عمل کرتے ہیں یہ وہ انہوں نے اپنی مملکت کے سینتیس بڑے بڑے علماء کو یہ لکھا کہ ہمارے زمانے میں آپ فیصلہ کریں اشتہاد کیا چیز ہے ان سب نے جواب لکھا جو اب چھپ بھی گیا ہے ہر جگہ مل جاتا ہے ان سینتی علماء نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ ان کے زمانے میں جو فیصلہ ہو گیا تھا کوئی چیز اس کے مخالفت میں نہیں آ سکتی تین طلاقیں تین ہی ہوں گی ایک نہیں ہوتی اب بھی انیس سو چوراسی پچاسی میں انہوں نے فیصلہ کیا تھا شیخ عبد العزیز بن باز زندہ تھے مرحوم انہوں نے بھی دستخط یہ سب نہیں کیے کوئی اس سے نہیں ہٹ سکا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس بات میں اختلاف تھا لوگوں کا کہ بیوی کے ساتھ تعلقات میں کب غسل فرض ہو جاتا ہے کچھ صحابہ رضی اللہ عن نے اس بات پر فتویٰ دیا کہ محض تعلق کے آغاز میں ہی شوہر اور بیوی کا جو تعلق ہے محض مرد کا اپنے اس کو داخل کر دینا اس پہ غسل فرض نہیں ہوتا جب تک کہ وہ فارغ نہ ہو جائے اور کچھ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ محض اتنی سی بات سے بھی غسل واجب ہو جائے گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شورا بلائی اور فرمایا کہ تم آپس میں اختلاف کرتے ہو تمہارے بعد آنے والے اس سے زیادہ مختلف ہو جائیں گے یہ مسئلہ تو روز پیش آتا ہے کیا دلیل ہے تمہارے پاس اور کیا دلیل ہے اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب کو بٹھایا اور اس بات پر فیصلہ فرمایا گیا حضرت عمر رضی اللہ نے کہا کہ محض دخول سے بھی غسل واجب ہو جائے گا چاہے مرد فارغ ہوا ہے یا نہیں ہوا اس پر کوئی امت میں ان کے خلاف نہیں چل سکا یہ تین چار مثالیں ہم نے دی ہیں بھری پڑی یا کتابیں کہ اس کے عمر رضی اللہ عنہ نے جو فیصلے اپنی خلافت میں کروا دیے چاروں آئمہ ان فیصلوں کے پابند رہے انہوں نے کہا اس کے عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں یہ فیصلے کرائے ہیں اب ہم اس سے ادھر ادھر نہیں ہٹ سکتے یہ ہے اجماع ایک طرح سے شیخ الاسلام ابن تعمیر اللہ علیہ میرے مخدوم اور میرے محبوب اور اور, اور اور اور میرے مربی ہونے کے باوجود شیخ یہ بات مانے جانے کے قابل نہیں ابن تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تین طلاقیں ایک ہی ہوتی ہیں اور یہ سارے سعودی اور حنبلی اور ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کو امام ماننے والے اس مسئلے میں آ کے ابن تعمیہ کے مخالف ہیں وہ کہتے ہیں نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو فیصلہ کرایا تھا وہ سب کے لیے حجت اور دلیل سمجھے اس لیے جو اب وبا چل پڑی ہے نا کہ تین طلاقیں دے کے آ جاتے ہیں اور جی میں نے غصے میں دی تھی ایسے دی تھی ایسے دی تھی سنجیدگی آئی اتنی کب ہے کہ طلاق کے مسئلے میں پوچھیں طلاق غصے میں ہی دیتے ہیں اور کیسے دیتے ہیں آج کل کے حساب سے اس لیے یہ تیسری طلاق کا ذکر ہے پھر انت اللہ کہا اور اگر اس نے تیسری طلاق دے دی تو پھر کیا ہوگا فلاح کا ہل ح تنخہ زوجن غیرہ ہوں یہاں تک کہ وہ عورت نکاح کرے کسی اور سے یہ تنخواہ جو ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورت نکاح کرے اور یہ دلیل کو کی کہ وہ کہتے ہیں کہ عورت کو نکاح میں جبر نہیں کیا جا سکتا عورت آزاد ہے دو شرائط کے ساتھ اگر وہ نکاح کرے گی کہیں بھی اس کا نکاح منعقد ہو جائے گا پر انت کہا اور اگر اس کا دوسرا شوہر اسے طلاق دے دے فلا جناح عالیہ تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے جا کہ یہ دونوں پھر سے آپس میں نکاح کر لیں پہلے شوہر نے طلاق دی اس کی عدت گزر گئی اب دوسری جگہ اس نے نکاح کر لیا پھر اس کی عدت گزر گئی اب پہلے شوہر نے پھر پیغام بھیجا کہ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں شادی کرنا چاہتا ہوں اللہ فرماتے ہیں ان یق حد اللہ اگر ان میں گمان غالب یہ ہو ان کا ان کو ایک طرح کا گمان غالب یہ ہو کہ اب ٹھوکر لگی ہے صحیح اور اب بنیں گے انسان اور رہیں گے ٹھیک اللہ نے کہا تم دوبارہ نکاح کر لو کوئی ایسی بات نہیں ہے اور اللہ تعالی نے لفظ ارشاد فرمایا ذنا اگر وہ دونوں گمان کرتے ہیں دونوں وہ سوچتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو بھی اللہ نے اختیار دیا ہے نکاح کا اور دو دو شرائط کے ساتھ وہ اگلی آیات میں آ رہی اور زنہ کا لفظ اس لیے استعمال کیا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان عالماں اگر دونوں نے جان لیا یہ دونوں کے پاس علم ہے اللہ نے بنایا زنا اس لیے کہ وہ غیب کا علم ہے کہ آگے کیا ہونا ہے اور وہ شوہر کو پتا ہے نہ بیوی کو پتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ مستقبل میں کیا ہونا ہے اس لیے فرمایا کہ اگر ان دونوں کا گمان ہے کہ وہ دونوں اللہ کے ان قوانین کی پابندی کر سکیں گے ایک دوسرے کے حقوق فرائض جو چیزیں ذمے سے پوری کر سکیں گے تو دونوں کر لیں پھر نکاح کر لیں پانچ شرائط اللہ نے یہاں بتائی ہیں اور ان میں سے ایک بھی کم ہوگی تو نکاح نہیں ہوگا ان پانچ شرائط میں سے ایک یہ ہے کہ وہ پہلا شوہر جب طلاق دے گا تو اس کی عدت گزارے گی ٹھیک ہے پھر اس کے بعد دوسرے شوہر سے وہ نکاح کرے گی تیسری چیز حتا تنکہ کے غیرہ یہاں تک کہ وہ اس دوسرے مرگ کے ساتھ تعلقات قائم کرے دوسرے خاون کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا کہ کیا محض نکاح کافی ہے تو رس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے صاف الفاظ میں ارشاد فرما دیا صحیح روایات میں حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا یہاں تک کہ تو اس سے لطف اندوز ہو جائے اور وہ تجھ سے فائدہ اٹھا لے اس وقت تک چاہیں اس سے فکا یہ سمجھیں اور انہوں نے فرمایا ہے کہ تیسری شرط یہ ہے کہ ازدواجی تعلقات قائم ہو جائیں یہ نہیں ہے کہ ایک نے, ایک, ایک نے طلاق دی عدت گزری دوسرے سے نکاح ہوا اور نکاح ہوتے ہی طلاق ہو گئی نہیں حتہ تنکہ زوجن غیرہ یہاں تک کہ وہ اپنے دوسرے شور سے یہ تنکہ کا جو لفظ ہے نا نکاح کا یہ دونوں معانی میں استعمال ہوتا ہے محض نکاح کا ہونا ایجاد اور قبول کا ہونا اور یہ تنخہ لفظ اسی کا دوسرے معنی ہے ازدواجی تعلقات کا قائم ہو جانا تو یہاں پر مراد یہ ہے کہ وہ دوسرے شوہر سے ازدواجی تعلق کو قائم کرے گی تین چیزیں چوتھی بات یہ ہے کہ ان تعلقات کے بعد پھر وہ اسے دوسرا شوہر طلاق دیتا ہے یہ ہے جو اللہ تعالی نے فرمایا اللہ کہا اور اگر اسے دوسرا شوہر اس کا طلاق دے دیتا ہے تلا جنا علیہما انگت راجا تو کوئی گناہ نہیں ہے اگر یہ پہلے شوہر اور یہ دونوں آپس میں شادی کرتے ہیں اس کا مطلب ہے پھر ان کا نکاح ہوگا یہ پانچ شرائط ہیں ان پانچ شرائط میں سے ایک بھی کم پائی جائے گی تو نکاح اور یہ چیزیں نہیں ہوں گی اسی لیے یہ ڈرامے رچانا کہ ایک طرف کوئی طلاق دے دے پھر دوسرا نکاح کر لے پھر اس لیے نکاح کرے کہ پہلے کے لئے وہ جائز ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی لانت ہو اس پہ جو اس نیت سے نکاح کرتا ہے اور اللہ کی لانت ہو اس پہ جو اس طرح اس عورت کو استعمال کر کے پھر اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ اسے اب تلاق دوں اور پہلے کے لیے جائز کروں اور اس عورت پہ بھی لانت ہو جو عورت ایسے کام کرتی حدیث میں صاف صاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لانت کے لفظ آئے آپ نے کہا اللہ کی لانت و اسمرد عورت اس لیے مسلمانوں نے اس چیز کو بگاڑ کے اب یہ جو شروع کر لی ہیں نا ایسی حرکتیں یہ شریعت کے احکامات کا ایک طرح سے مزاق ہی ہے وہ اس سنجیدگی کو سمجھتے ہی نہیں کہ اللہ تعالی نے تو اس لیے یہ چیزیں کہی ہیں کہ زندگی میں ایسے پیش آتی ہیں چیزیں این ممکن ہے کہ ایک خاتون کو طلاق ہو گئی اور دوسری شادی کی دوسری شوہر اس کا مر گیا اب پہلا شوہر چاہتا ہے کہ اب مر تو گیا ہے اور یہ میری بیوی کچھ عرصہ تو رہی ہے بجائے اس کے کہ اب ہم اپنی غلطیوں کو دورائیں چیزوں کو چلو میں شادی کر لیتا ہوں یہ اس قسم کی صورتحال کے لیے یہ تھوڑی ہے کہ پری پلانڈ ساری چیزیں کر لی جائیں کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے یہ تھی نا یہ حضرت اسما رضی اللہ اسما رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا تھا حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے وہ شہید ہو گئے پھر ان کا نکاح ہوا حض رضی اللہ عنہ سے حضرت وقر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا پھر ان کے تیسرا نکاح ہوا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حسط علی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو لوگ کہتے تھے مدینہ منورہ میں کہ کسی نے شہادت اگر حاصل کرنی ہے تو اسما سے نکاح کر لو ایسی خوش مزاجی کے طور پہ کہتے تھے کئی مرتبہ اب ہوتا ہے معاشروں میں ہمارے اب آنکھوں دیکھی چیزیں کئی بچیاں بیواہ ہو جاتی ہیں طلاق ہو جاتی ہے دوسری جگہ شادی دوسرے شوہر کو کچھ ہو گیا اب پہلا شوہر یہ چاہتا ہے اللہ نے کہا یہ پانچوں چیزیں پوری ہو جائیں اگر تمہیں گمان ہے تم سمجھتے ہو کہ اللہ کی حدود کو یعنی دونوں کے ایک دوسرے کے ذمے جو فرائض اور واجبات ہیں وہ پورے کر سکو گے کوئی عرض نہیں ہے وہ تل کا حدود اللہ دیکھا ہے پھر اللہ نے کہا اور کہ اللہ کے احکامات ہیں یو اور اللہ انہیں بیان کرتا ہے قومی غالم اس قوم کے لیے جو جانتے ہیں جنہیں اللہ کا علم ہے اور اللہ کے حدود اور قوانین کو جانتے ہیں کہ اللہ کی حدود کو توڑنا اللہ کے قوانین سے کھیلنا یہ کتنی خطرناک بات ہے اللہ نے فرمایا قومی غالم اس قوم کے لیے ہم بیان کرتے ہیں